اللہ تبارکہ وطالعہ نے بنی نو انسان کے لیے جتنے قاعدے ضابطے قائم کیے ہیں وہ سارے کے سارے انسان کی فلاح و بہبود کے لیے ہیں ان میں کوئی ایک قاعدہ اور ضابطہ بھی ایسا نہیں جس کا فائدہ اللہ تعالیٰ کو اٹھا ہوتا ہے اور ان میں کوئی قاعدہ ضابطہ ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ نے بلا وجہ بغیر کسی لاجک کے بغیر کسی فائدے کے خام خام تنگ کرنے کے لیے قائم کیا ہو اللہ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم السر اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے ولا یرید و بکم السر اللہ تمہیں تنگ کرنا نہیں چاہتا فرمایا عماجا علیکم فدین بن حرج اللہ نے دین میں کوئی ایک تنگی بھی بیجا نہیں بنائی ہے جہاں جہاں بھی قدقن لگائی ہے بہت ضروری تھی تو لگائی ہے ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے آزاد بندوں پر کوئی پابندی نہیں لگانا چاہتا اور جو شخص اللہ کی پابندیوں کو بیجا سمجھتا ہے اور ان پابندیوں سے آزاد ہونا چاہتا ہے وہ حقیقت میں اس سے کئی گنا زیادہ پابندیوں میں اپنے آپ کو جکڑنا چاہتا ہے سب سے زیادہ آسانیاں اور سب سے زیادہ سہولتیں اور سب سے زیادہ آزادیاں اسلام میں ہیں یہ بات شاید آپ کو سمجھنا ہے یہ بات درست ہے کہ اسلام یہ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ جنت ہے یہ بات درست ہے لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے پابندیوں سے پابند ہو کر جتنا انسان سعادت مند ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی پابندیوں کو پامال کرنے والا قطعی طور پر ان شہادتوں سے محروم رہتا ہے اور دنیا اس کے لیے تنگ ہو جاتی ہے ومن جو میری کتاب و سنت کو بائی پاس کر کے زندگی گزارے گا فعن لہو معیشت کا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں سب سے زیادہ خوشحال لوگوں میں سے جاپانیوں کا شمار ہوتا ہے اور سب سے زیادہ خودکشیوں کا رجحان وہاں پر ہے بظاہر امریکہ یورپ برطانیہ والے ڈیموکریسی آزادی اس کا نعرہ آرامتے ہیں سب سے زیادہ دنیا پریشان اور خودکشیاں کرتی ہے تو وہاں کرتی ہے اور اسلام کی جتنا قدر پابندیاں جو معاشرہ مسلمانوں میں سے کرتا ہے وہ زیادہ زندگی اس کی خوشحالی والی زندگی ہے اور وہ ایسی غریت اور ایسی آزادی سے فائدہ اٹھاتا اور انجوائے کرتا ہے جتنا اور کوئی نہیں کرتا جب انسان اللہ کی پابندیوں سے آزاد ہوتا ہے تو وہ اپنے من کی غلامی میں آ جاتا ہے اب مجھے بتاؤ میرا من زیادہ سمجھدار ہے یا رب الجلال کی بصیرت زیادہ ہے ایک شخص پر اللہ اپنے علم اور بصیرت کے ساتھ پابندی لگا رہا ہو اور ایک شخص پر اس کا اپنا نکمہ دل پابندیاں لگا رہا ہو شراب کا عادی ہو گیا دل کہتا ہے شراب پینے کو اب وہ پیے گا دل کی مانتے ہوئے اللہ نے کہا شراب نہ پیو دل نے کہا پیو دل کا غلام ہے اللہ کا غلام نہیں ہے شراب پیے گا تو غلامیوں کے طور اس کے گلے میں لٹتے چلے جائیں گے معاشرے میں وہ گھٹیا ہوتا چلا جائے گا ایسی حرکتیں کرے گا جو اس کے عزت اور وقار کو دھرام سے نیچے لے آئیں گے بچوں والی حرکتیں کرے گا بادلوں والی حرکتیں کرے گا اللہ اکبر تو جس رب نے پابندی لگائی تھی پھر سلام ہے اس رب کو اس شریعت کو اس رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اگر بچہ دودھ پیتا ہو تو اس کی ماں کے پاس جانا جائز ہے یا نہیں میں نے دیکھا رومیوں اور ایرانیوں کو کہ وہ ایسا کرتے ہیں اور ایسا کرنے سے ان کے بچوں کو کوئی نقصان نہیں ہوتا جب ایک کھلی کتاب کی ایک کھلی لیبارٹری میں اس کام کو ٹیسٹ کیا جا چکا ہے اور اس میں یہ نقصان دہ ثابت نہیں ہوا ہے لہذا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر یہ پبندی نہیں لگاؤں کیا ثابت کیا ثابت کہ پبندی ہم وہاں لگاتے ہیں جہاں نقصان ہوتا ہے چونکہ نقصان ثابت نہیں ہوا اس لیے ہم پابندی نہیں لگائیں گے یہ سالون کا انل خمرے ولمی آپ سے پوچھتے ہیں جوئیں اور شراب کے بارے میں یہ نہیں کہا حرام ہے بس سمجھایا آپ سے جوئے اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں اور اس کے فوائد بیان کرتے ہیں آپ ان فوائد کا انکار نہ کرو میں رب ان فوائد کا اقرار کرتا ہوں شراب میں بھی فائدے ہیں جوئے میں بھی فائدے ہیں فیما اسم القبیر و منافع للناس لوگوں کے لیے فائدے ہیں لیکن جب اینالائز کیا جب تولہ جب موازنہ کیا جب مقارنہ کیا تو معلوم ہوا کہ ان کے نقصان ان کے فائدوں سے زیادہ ہیں اس لیے میں رب ربعجلال اس کو حرام کروں گا اور عجیب بات یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کو حرام کر رہا ہوں اور میں اکبر و منفرما اور بس بات ختم کر دی اس لیے کہ سمجھدار ہو خود ہی سوچ لو کہ جس کام کا نقصان زیادہ ہو اس کا فائدہ کم ہو کیا وہ کرنا چاہیے تو عزیز اللہ اپنے نبی کی بیویوں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے کیسی بات ہے اللہ عورتوں کو خطاب کرتا ہے کہا یا نساء النبی اے نبی کی بیویوں لَسْتُنَّكَ لست اللہ النِّسَاءِ تم عام عورت نہیں ہو تم اپنے مقام کو سمجھو لَسْتُنَّكَ اللہ کا النِّسَاءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تخدہ بِالْقَوْلِ اگر اللہ کا خوف ہے تو پھر کسی اجنبی مرد کے ساتھ لوچ دار انداز سے بات نہ کرنا یہ وہ عورتیں ہیں جن کے بارے میں فرمایا وَلَا اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں رب تم پر حرام کرتا ہوں کہ نبی کی بیویوں سے کوئی شادی نہیں کر سکتا یہ تمہاری مائیں ہیں وہ ازواج یہ تمہاری مائیں ہیں ان سے شادی حرام ہے اس کے باوجود کہا کہ تمہارا کوئی بیٹا تمہارے ساتھ بات کرنا چاہے تو لوچ دار انداز سے بات نہیں کرنی فیطم ہی ماں جس کے دل میں شہوات کی بیماری ہوگی اس کے دل میں تمہاری تما پیدا ہوگی ہم نہیں چاہتے کہ تمہاری تما بھی کسی میں پیدا ہو اس لیے کہ سب سے پہلے دل میں چاہت پیدا ہوتی ہے آنکھ دیکھتی ہے کان سنتا ہے دل کو انڈیکیٹ کرتا ہے دل کو پیغام دیتا ہے دل پھر چاہت پیدا کرتا ہے پھر اس کا جسم اس کی چاہت کو کبھی پورا کر لیتا ہے کبھی پورا نہیں کرتا ہے کام بنیاد کان اور آنکھ سے شروع ہوتی ہے <coughs> بنیاد آنکھ اور کان سے شروع ہوتی ہے اور بس آؤ کاد, ناک سے بھی شروع ہوتی ہے خوشبو آ گئی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیم النسا ما لون ہو وہ خافیہ عورتیں ایسی خوشبو استعمال کریں جس کا رنگ زیادہ ہو اور خوشبو کم ہو چونکہ اس نے پردہ کرنا ہے رنگ زیادہ ہونے کا نقصان نہیں لیکن خوشبو کم ہونی چاہیے کیونکہ وہ پردے سے بھی نکل کر دور کری جاتی آپ کسی کی اذان سنیں ازان بہت خوبصورت بول رہا ہو فوراً پوچھتے ہو یہ کون ہے کئی لوگ آگے جا کر اس کو دیکھنا چاہتے ہیں یہ کون ہے کام جب کسی چیز کو اچھا کہتا ہے تو اس کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے اس لیے کہا عورت کی آواز نہ سنو مرد عورتیں اکٹھے نماز پڑھتے تھے عہد نبوت میں مردوں کے پیچھے تین چار صفحے خالی چھوڑ کر عورتوں کی صفحیں ہوتی تھیں وہ اپنا اپنا پردہ کیا کرتی تھیں فرمایا اگر امام بھول جائے مردوں کو احساس نہ ہو عورت کو احساس ہو جائے کہ امام بھول گیا ہے اگر مرد کو احساس ہو جائے کہ امام بھول گیا ہے وہ سبحان اللہ کہے اور اگر عورت کو احساس ہو جائے تو وہ الٹے ہاتھ کی تالی بجائے گلے سے سبحان اللہ اس لیے کہ سبحان اللہ سب کی اپنی اپنی ہے اور الٹے ہاتھ کی تالی سب کی برابر ہے اس سے فرق نہیں پڑتا کون کس کی تالی تھی اور سبحان اللہ کی آواز گلا سب کا اپنا اپنا ہے اس لیے کہا سبحان اللہ نہ کہو گلے سے تالی بجا دیا کرو اور ادھر ہماری ماؤ کو کہا کہ آپ بات کرتے وقت لوجدار انداز بھیلا وجہ بات بیٹا آتا ہے عبداللہ بن عباس آیا کرتے تھے دوسرے تیسرے آیا کرتے تھے اب ہم آپ سے مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں اندر آ جائیں وہ کہتی ہیں آ جاؤ پردا کر کے بیٹھ جاتی یہ مسئلہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا ہے وہ آپ کو بتا دیا کرتی تھی اور اس کے بعد واپس چلے جاتے فرمایا ایسی بات جو ضروری نہ ہو اور بات کو لٹکاتے رہنا بات کو لم... مٹ... مٹک مٹک کر چبا چبا کر لمبا کرنے کی کوشش کرنا یہ کام نہ کرنا پیتما الدی فی کل بھی مرا تم وہ کالنا کالم ورنہ جس کے دل میں بیماری ہے اس میں چاہت پیدا ہوگی ہاں معروف طریقے سے سنجیدگی کے ساتھ بات کرو متانت کے ساتھ لٹکاؤ نہیں مائیں خطاب کرتے کنہ اپنے گھروں میں رہا کرو گھر تمہارا چار دیواری تمہارا پردہ ہے اور اسلام سے پہلے جو جاہلیت تھی جس میں عورتیں اپنے جسم کی نمائش کیا کرتی تھی وہ کام نہ کرو اپنے جسم کا اظہار کرنا خوشبو لگا کر ہو یا جسم کی نمائش کے ساتھ ہو یا چھوٹے کپڑے پہن کر ہو یا تنگ کپڑے پہن کر ہو یا پردہ نہ کر کے ہو جسم کی نمائش نہ کرو جیسے جاہلیتیں اولا کی عورتیں کیا کرتی تھیں حالانکہ کوئی ماں ہماری ایسا نہیں کرتی تھی ہماری کوئی ماں ایسا نہیں کرتی تھی اور کوئی ہماری ماں جسم کی نمائش نہیں کرتی تھی اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ جس ماں سے شادی ممکن نہیں جو تمہاری محرم بن گئی ہے اس کو کہا ہے کہ تو جسم کی نمائش نہ کرنا تو تمہارا غیر محرموں کے سامنے جسم کا نمائش کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں میں نے آپ کی طرف وحی کی ہے آپ سے پہلے تمام انبیاء کی طرف وحی کی اگر تم نے شرک کیا اللہ تمہارے عمل برباد کر دے گا حالانکہ یہ بات بالکل صاف صاف ہے کہ نبی شرک نہیں کرتا رب کعبہ کی قسم ہے کسی نبی نے کبھی شرک نہیں کیا وہ شرک نہیں کرتے ان کی ڈائریکٹ بات دوڑ الجرات کے ہاتھ میں ہوتی ہے جہاں کوئی ان کا قول یا ان کا فعل اللہ کو ناپسند ہو فوراً اللہ ملاحدہ بیان کر دیتا ہے وہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں توبہ طائب ہو جاتے ہیں اس لیے ان سے ایسا کوئی امکان نہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو کہہ کر ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اگر اتنے پیارے حبیب کو یہ نوٹس دیا گیا ہے کہ اگر شرک کیا تو سارے عمل برباد ہو جائیں گے تو امت محمد کے لوگوں تمہارا کیا بنے گا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی آپ ہماری ماؤں کو خطاب کر کے ہماری بیٹیوں اور بہنوں کو سمجھایا گیا ہے کہ جب یہ احتیاط ان عورتوں کی ہے جن کا کسی سے شادی کرنا ممکن نہیں تو تم کون ہوتی ہو جبکہ تمہارا کسی سے شادی کرنا ممکن ہے نہیں وہ کرنا پھرنا گھروں میں رہا کرو بغیر ضرورت گھر سے نہ نکلا کرو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ہم صرف رات کے وقت کدائے حاجت کے لیے جایا کرتی تھیں دن کے وقت نہیں جاتی تھی وہ تو ہماری ماں اور برف بڑی پرانی بات ہے میں اپنے بچپن کی بات جانتا ہوں ہمارے بچپن میں عورتیں باہر نکلا کرتی تھیں قدائے حاجت کے لیے رات کے وقت دن کے وقت نہیں نکلتی تھی مجبوری کی وجہ سے اور آج عورتیں بہانے بناتی ہیں باہر نکلنے کے لیے سب سے بدترین بہانہ سکول اور کالج ہے بدترین بہانہ یہ ہے جو مرد غیرت والا کبھی بچی کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیتا تھا آج انٹرنیشنل پروپیگنڈے کے سامنے ڈھیر ہو چکا ہے کہ بچے کو تعلیم ضرور دینی ہے تعلیم کے بغیر کوئی حال پاتا نہیں حالانکہ اسی تعلیم والے اسی کو پڑھنے والے اسی میں پی ایچ ڈی کرنے والے اسی کے ایجوکیشنسٹ آج اس تعلیم کی جڑیں کاٹ رہے اس کو برا کہہ رہے اس کی برائی بیان کرتے ہیں اور میں ایسے پرنسپل کو بھی آنتا ہوں جس کے اپنے بچے اسکول میں نہیں پڑھ رہے لیکن یہ ایسا بہانہ جو کتاب سنت کے مقابلے میں آ کر پھر وہاں کالج میں اس کو لڑکے کے ساتھ بٹھا کر کافر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں مجھے پنجاب گورنمنٹ کے شعبہ تعلیم کے ٹیچر ٹریننگ کے ایک ساتھی نے بتایا کہ وہ باہر سے آتے جو پیسہ لگاتا ہے یورپین ملکوں کے جو لوگ پیسہ لگاتے ہیں وہ آ کر نگرانی بھی کرتے ہیں اور کہتا ہے ہم ساتھ کھڑے ہوتے ہیں پاکستان کے مقامی افیسران کے حساب سے اور اور ٹیچر مرد اور ٹیچر عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں اور ہم ان کو پڑھا رہے ہوتے ہیں اور کہتا ہے باقاعدہ طور پر اہتمام کیا جاتا ہے کہ ایک ڈیسک پر لڑکی اور لڑکا ہو دو لڑکے ایک ڈیسک پر یا دو لڑکیاں ایک ڈیسک پر ہوں ایسا نہ ہو باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے اور ڈوب مرنے کا مقام ہے کہتا ہے جو لڑکی لڑکے کو چھیڑ کھانے کرے لڑکا اس, اس کے نمبر ہم زیادہ لگاتے ہمیں کہا جاتا ہے اور جو چپ چاپ بیٹھے رہے اس کے نمبر ہم کم لگاتے ہیں ہم یہ ہماری جماعت کا ساتھی محکمے میں کام کرتا ہے اس نے مجھے خود بتایا میرے عزیز بھائیوں یہ زندگی بہت چھوٹی سی ہے ختم ہو جائے گی اس میں بچ بچا کر نکل جاؤ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے حضرت قابل احبار سے پوچھا بھائی اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے اط اللہ اللہ سے ڈر جاؤ तकवा کیا ہوتا ہے کہتے ہیں بھائی کبھی آپ نے جنگل میں سفر کیا ہے بھولے کیا ہے تو کیسے کرتے ہو کہا اپنے کپڑے اپنے جسم کے ساتھ چپکا لیتا ہوں تاکہ ادھر سے جھاڑی نہ ادھر سے کانٹا نہ لگ جائے ادھر سے جھاڑی نہ ٹکرا جائے میرے کپڑے نہ پھٹ جائیں میرا پاؤں نہ پھٹ جائے احتیاط کے ساتھ آڑا چڑھا ہوتے ہوئے کپڑوں کو ساتھ لپیٹتے ہوئے میں جنگل سے نکل جاتا ہوں کہا پھر یہی تکوا ہے اس دنیا میں کانٹے ہیں بے حیائی کے فہاشی کے اریانی کے شرک کے ان کانوں سے بچتے بچاتے اپنے پہلو کو بچتے بچاتے اپنے دامن کو سمیٹتے سمارتے یہاں سے نکل جاؤ زندگی ختم ہونے والی ہے کہیں گولج نہ جانا یہ چیزیں آپ کے کپڑے پھاڑ دیں ہمارے گھروں میں کیا صورتحال ہے پوری دنیا میں تقریباً فیملی سسٹم ختم ہو چکا ہے ہمارے پاک و ہند میں موجود ہیں پوری دنیا میں تقریباً بچے کی شادی ہوتی ہے تو وہ پہلے دن سے ہی اپنے گھر میں جاتا ہے ابا کے گھر نہیں آتا ہمارے معاشرے میں وہ ابا کے گھر آتا ہے یہ ایک طرف سے برکت والی بات ہے والدین کا دل لبھانا ان کو خوش کرنا ان کی خدمت کرنا یہ ایک اچھی بات ہے فیملی سسٹم بہت برکتوں والا ہوتا ہے بس اوقات لڑکے باہر ادھر کام وام کرتے ہیں والدین گھر میں بچوں کی نگرانی ٹھیک ٹھیک طریقے سے کرتے ہیں یہ بڑی برکت کی بات ہے لیکن اس میں کچھ احتیاطوں کی ضرورت تھی ایک دیور کی بھی شادی نہیں ہوئی وہ گھر آتا ہے سب لوگ کام پر گئے ہوئے ہیں بھابی اکیلی ہے کوئی حق نہیں کہ وہ گھر میں آئے جب تک کوئی اور گھر میں نہیں آتا دیور کو اپنے گھر میں آنا ممنوع ہے فرمایا کو دخولا بات خبردار جن کے خاند گھر میں نہ ہو اکیلی ہو ان کے, ان کے پاس مت جا کرو کسی نے پوچھا تو دیور کا کیا حکم ہے فرمایا وہ تو موت الحم والموت. وہ تو موت ہے کیسے موت ہے جیسے موت سے بچتا ہے ایسے وہاں جانے سے بچے دوسرا معنی اگر یہ بات نہیں آئے گا تو گناہ کر بیٹھے گی تو رجم ہوگی یہ موت ہے یہ اگر شادی شدہ ہے یہ رجم ہوگا یہ بھی موت ہے اس کو اس کا خامند شک کی بنیاد پر طلاق دے دے گا تو اس کی شادی کی موت ہے اگر وہ غیرت کی وجہ سے اس دیور کو قتل کر دے تو یہ اس کی موت ہے فرمایا یہ تو موت ہے روٹین میں کوئی اجنبی آدمی کسی کے گھر میں جائے ساری دنیا اس کو برا کہے گی یہ کون ہے جو تمہارے گھر میں آیا ہے لیکن دیور جیٹھ یہ اس گھر کے فرد ہیں یہ آتے ہیں کوئی شک بھی نہیں کرتا اس لیے ان کو احتیاط کرنی چاہیے اپنا اپنا کمرہ اپنا اپنا کچن باتھ روم الگ ہے عورتیں گھر میں کام کاج کرتی صفائی ستھرائی کرتی ہیں دیور جیٹھ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو دستک دے آ کر کون آیا ہے فلاں ہے اس کی بیوی بی کو بھیجو آ کر کے اس کو لے جائے سب گھر کی عورتیں ایک منٹ کے لیے پردہ کریں وہ گزر کر اپنے کمرے میں بیٹھ جائے یہ پھر اپنا پردہ اتار کر اپنے کام کاج کرتی چلی جائیں جب اس نے باہر نکلنا ہے ایک بار پھر وہ کہیں کہ ذرا پردہ کرنا میرے خامد نے باہر جانا ہے میرے بیٹے نے باہر جانا ہے وہ پھر پردہ کروا کر باہر چلا جائے انشاءاللہ فیملی سسٹم کی برکات بھی حاصل ہوں گی اور اس کے جو نقصانات ہیں اس سے بھی بچا جا سکتا ہے لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں کہ منہ اٹھایا اور اندر آ گیا معلوم نہیں کون سی بہن کون سی بھابھی کس حالت میں ہے یا ان کو مجبور کرو کہ تم پردہ کر کے گھر کے کام کرو یہ کوئی انسانیت نہیں عورتیں پردہ کر کے عورت کا گھر ہے گھر گھر والی ہے وہ وہاں اس کو پردے کے بغیر آزادی کے ساتھ کام کرنا ہے تو باہر سے آیا ہے پردہ کروا کر اپنے کمرے میں چلا جا لیکن کھلی کے چہری لگانا سب کی سب بے پرد بیٹھی ہوئی ہو اور پھر ایسی مجالس میں ایسی شادیوں میں اختراط ہو دیوسیت کی انتہا ہے کہ ہر بندہ اپنی بیوی بی کو بنا سنگار کر کے لائے کہ دیکھو میری کس طرح کی ہے اس سے بڑی غیرت سے دوری کوئی ہو نہیں سکتی اور اس سے پھر جو مسائل پیدا ہوتے ہیں میں باتیں جو کر رہا ہوں میرے پاس لوگ آ کر کے پیٹ سے کپڑا اٹھاتے ہیں لوگ آ کر کے مجھے اپنے مسائل سناتے ہیں یہ ہمارے گھروں کے مسائل ہیں ان پر کوئی بولتا نہیں آ کر کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں تو فلاں کی بات پر بہت ہنس رہا تھا اس نے تو کوئی ایسی ہنسنے والی بات نہیں کی تھی میری تو بات تم سنتے نہیں ہو اس نے ہنسنے والی بات بھی نہیں کی اور تو اس پہ ہنس رہا تھا اور تو اس طرف کیوں دیکھتا چلا جا رہا تھا مجلس میں اور وہ کہتا ہے کہ تو فلاں سے کیوں باتیں کر رہی تھی ایسی مصیبت ہے شک شبہات اور پھر وہ جب دیکھتی ہے فلاں کی بیوی بی خوبصورت ہے میرا خامد ادھر دیکھ رہا ہے میں خوبصورت نہیں ہوں اس کے دل پر کیا کیفیت گزرتی ہوگی اور اس خامد کے دل پر کیا کیفیت گزرتی ہوگی اور اس کے نتیجے میں جو شیطان نفرتیں پیدا کرتا اور نتیجہ طلاق کی شکل میں نکلتا ہے آج ہمارے پاس آنے والے مسائل میں نوے فیصد وہ ہیں جو طلاق سے نکالنے جو فتوئے جو فیصلے ہم سے کروائے جاتے ہیں انہوں میں نبے فیصد طلاق کے مسائل ہیں پھر ایک بار گئی یہ سوٹ پہلے سے انہوں نے دیکھا ہوا ہے اب میں اور سوٹ پہنوں گی کیونکہ مجلس میں جانا ہے یہ سوٹ انہوں نے دیکھا ہوا ہے اب کیا کرو یا تو کسی سے ادھار مانگو یا پھر ہر بار نئے سوٹ لو پہننے کے لیے کپڑا نہیں سنبھالنے کے لیے الماری نہیں اور خاون کے پاس پیسہ نہیں اور لوٹ سوٹ کر کے سولی پر چڑھ کر یہ چیزیں پوری کرتا ہے یہ ہمارے معاشرے کی حالت ہے کوئی ضرورت نہیں ان کاموں کی وہ کرنا بھی گھر میں رہا کرو گھر میں بھی اللہ کی شریعت کی پابندی کیا کرو اور باہر جانا ہے تو اپنے احتیاط کے ساتھ اللہ کی بتائی ہوئی احتیاطوں کے ساتھ فرمایا جو ایسی خوشبو لگا کر آتی ہے جو لوگوں تک پہنچتی ہے وہ بدکار عورت ہم تو نیک لوگ ہیں نا ہم صرف مسجد میں جاتے ہیں وہاں بھی یہی کام چل رہا ہوتا ہے کہ کون سا رواج ہے کس کے کپڑے رواج کے مطابق ہے کس کے فیشن کے مطابق ہے اور کون زیادہ سج رہی ہے اور کون نہیں سج رہی ہے بجائے اس کے کہ اعتکاب کیا جائے بجائے اس کے کہ نماز پڑھ جائے بجائے نسلوں میں بھی سستی نماز میں بھی سستی اور نہ نماز پڑھنی ہے نہ پڑھنے دینی ہے نہ خطبہ سننا ہے نہ سننے دینا ہے آئی ہے اپنے کپڑے دکھانے کے لیے کہ میں نے یہ کپڑے پہنوں تمرے عزیز بھائیوں اپنے اپنے گھروں کو کنٹرول کرو فرماخلہ رجنم بمراہ ان لاکہ میں اگر کوئی عورت مرد کے ساتھ کہیں اکیلی ہوتی ہے تو وہاں تیسرا شیطان موجود ہوتا ہے ایک بہت نہایت نیک خاندان تھا جدہ کا جوڑے کی آپس میں محبت بھی بہت تھی نمازی پرہیزگار بھی تھے با پرد اور با حیا بھی تھے کسی مجبوری کی وجہ سے وہاں سے اس کی بیوی بی کو بھیجنا پڑ گیا لاہور میں اور وہاں پر اب خام وہاں پر ہے یہ ادھر ہے ڈاکٹر کے پاس گئی وہاں جو مسائل پیدا ہوئے خان کے پاس نہیں اور بھی کوئی پاس نہیں اکیلا ڈاکٹر ہے اکیلی یہ ہے میرے عزیز بھائیوں اکیلی عورت کو ڈرائیور لے کر جا رہا ہے گھر میں عورت جاب پر چلی گئی خادمہ گھر میں اکیلی بیٹھی ہوئی ہے اور مرد ابھی کیا نہیں یہ ہمارے مسائل ہیں یہ ہمارے گھروں کے مسائل ہیں کیا ضرورت ہے ایسی خادمات کی یہ جو گھر میں رہتی ہے جس کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے بچوں کی تربیت کی لگائی تھی وہ تربیت یہ جاہل خادمات سے کرواتی ہے اور جو ڈیوٹی کمائی کی لگائی تھی خاند کی وہ ڈیوٹی عورت کر رہی ہے جب یہ اپنی ڈیوٹیاں چھوڑیں گے تو فساد تو آئے ماں کو معلوم ہے کہ کس طرح کا دودھ پلانا ہے بچے کو دودھ ٹھنڈا نہیں پلانا فیڈر کو کتنا زیادہ دھو کر اس کو دودھ پلانا ہے وہ اس کی ماں ہے اس کو احساس ہے خادمہ کو تو نہیں اس کا احساس پھر وہ اپنی بری گندی عادات بچے میں پیدا کرے ارب لوگ اپنے بچوں کی اچھی عادات کے لیے اور اچھی زبان کے لیے گاؤں دیہاتوں میں بھیجا کرتے تھے وہاں جا کر بچپن گزارے گا اس کی زبان صاف ہو جائے گی فساعت و بلاغت آ جائے گی اور یہ وہاں کھلی فضا کھائے گا اور ان کے بدعو کی غیرت ان میں آ جائے گی آج ہم گندے لوگ جن کی کوئی تربیت نہیں جن کی جو جاہل ہیں جو معاشرے کا کچرا ہیں ان کو لا کر کے اپنے پیسے سے اپنے گھر میں بساتے ہیں اور اس میں جو جو فساد ہمارے گھروں میں آتے ہیں جو اولادوں میں فساد فساد آتے آتے ہیں ہیں جو ان کے گھروں میں فساد آتے ہیں وہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں آپ کی بیٹی باتم رضی اللہ عنہ جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلام لونڈیاں تقسیم کر رہے ہیں جا کر کہا खड़ी خ.. رہی तो ربی دعود میں کھڑی رہی واپس आ गई رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میں بیٹی تو آئی تھی خیر سے آئی تھی حضرت علی کہتے جی میں بتاتا ہوں میں نے اس کو بھیجا تھا یہ خود چکی چلاتی خود دور سے پانی بھر کر لاتی ہے خود ہی پکاتی خود ہی صفائی ستھرائی کپڑے دھونا تو جب آپ لوگوں میں غلام تقسیم کر رہے تھے تو میں نے اپنے خاون کی خدمت کر اللہ تعالیٰ کا فریضہ ادا کر اور اگر تھک جاتی ہے تو تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ تی اور چونتیس بار اللہ اکبر پڑھ کر سو جایا کر یہ تیرے لیے خادم سے زیادہ بہتر بیکار بیٹھے رہے گھروں میں جسم کو حرکت نہ دینا اور پھر بلڈ پریشر اور وزن کا بڑھ جانا اور شوگر اور نہ جانے کیا کیا مسائل اور وہ بھی بیچارے خاون کے سر پر یا پھر بے بےحیاؤں کی طرح روڈ پر نکل کر یا پارکوں میں جا کر بات کرنا اپنے گھر کی بات چھوڑ کر پارکوں کی بات کرنا جو ڈیوٹی رب نے لگائی تھی وہ کسی کو دے کر جو اللہ نے نہیں لگائی وہ ادا کرنا یہ ہمارے گھروں کا بگاڑ ہے اس وقت عہد نبوت کے طریقے پر جو جو کام عہد نبوت میں عورتیں کرتی تھیں جو جو کام مرد کرتے تھے فرمایا میں ہوں مصر اللہ علیہ بالمعف جو معروف طریقے سے خامند کر رہے ہیں یہ ان کی ڈیوٹی ہے جو معروف طریقے سے عورتیں کر رہی ہیں یہ ان کی ڈیوٹی ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا گھر کے خادم ہی تھے نا فراوت خاون گھر میں نہیں خادم گھر میں ہے کتنا بگاڑ آیا تھا وہ تو اللہ کا خوف تھا ان میں تو اللہ نے ان کو بچا دیا ورنہ ان کی بچنے کی کوئی شکل تھی صحیح بخاری میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھی آتے ہیں کہا جی میرا بیٹا اس بھائی کے گھر میں کام کرتا تھا اور وہاں نقصان ہو گیا اب ہمارا فیصلہ کریں اس لڑکے نے اعتراف کیا فرمایا اس کو سو کوڑے مارو حضرت انیس کو کہا جاؤ اگر اس کی بیوی اقرار کر لے تو اس کو رجم کر دینا وہ گئے جا کر کے اس عورت سے پوچھا اس نے اقرار کیا اس کو رجم کر دیا اجنبی کو گھر میں داخل کر لو اور خود اپنی بیویوں کے پردے ہٹا دو اور پھر کہو کہ مجھے اپنی بیوی پر بہت زیادہ اعتماد ہے تمام. مجھے اپنی بیوی پر بہت زیادہ اعتماد ہے آپ م... سمجھتے ہو کہ کچھ ہوگا تو گناہ ہوگا میں کہتا ہوں جو ہو چکا ہے یہی گناہ ہے جو ہو چکا ہے وہی گناہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاط سے منع کیا تھا اختلاط تم نے کر لیا گناہ تو یہی ہے کون سے گناہ کا انتظار کر رہے تو میرے بھائیوں بہت لمبی بات ہے بہت کچھ بولا جا سکتا ہے جتنا بڑا معاشرہ ہے اتنے بڑے بگاڑ ہیں بنیادی باتیں عرض کرنے کی اللہ نے توفیق دی میں نے عرض کر دی اپنے گھروں کو سنبھالو غیرت کا مظاہرہ کرو اور میری بہنیں عورتیں اپنی ڈیوٹی پر واپس آ جائیں اپنی ڈیوٹی پر واپس آ جائیں اپنے کام خود کریں کبھی کبھی مجبوری ہوتی ہے بعض حالات میں وقتی طور پر کسی عورت کو لایا جا سکتا ہے وہ چند گھنٹے کے لیے آئے چلی جائیں لیکن یہ مستقل قسم کا سسٹم اس سے جو بگاڑ آتے ہیں ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے ہمیں مرنا ہے ہمیں رب کے سامنے پیش ہونا ہے ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق